بسم اللہ ورحمۃ اللہ صحمد والم محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مطلب حضرت سکھ نئے مسئلہ موجود تمام خبران کی شہمت نئی بار سلامت کہتے ہیں فیق اللہ جو ہے سلسلے درس <coughs> <coughs> <coughs>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 روب الوشد یعنی ہر دس پہ چونّی یعنی ایک درہم کا چوتھائی حصہ ہر دس درہم پہ ایک درہم کا چوتھائی حصہ ہر دس دینار پہ ایک دینار کا چوتھائی حصہ تو ابھی آپ کے پاس بیس دینار ہے بیس دینار کیا ہر دینار بیس کا ایک چوتھائی حصہ ہو گیا روپ اوشد یعنی ایک دینار کا چوتھائی حصہ تو آپ کے پاس بیس ہے تو آپ دو دس کا سیٹ ہے ہر دس پہ ایک چونی دینار کا ایک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 تو ابھی یہ دو قیرعت اور ایزا ہو جائے گا تو بارہ قیرات بن جائے گا چوبیس سے ابھی ایک دنر نہیں ہوا پیسہ نہیں چونکہ دن ایک دنر میں 20 قیرات ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہو جائے گا تو یہی تو یہ بھی حساب کے آنے رق الوشرے یہ بھی قیرات کا حساب بھی وہی ہے ہر دس پہ چونی ہیں ہاں تو ہر دس قیرات میں ہوگی دس 10 رات پہ ایک قرات کو چار حصہ کر کے اس میں سے ایک حصہ آپ کو زکوۃ میں دینا ہے پاک بچوں کی دو ہاں جی چالیس ہے ہر چالیس میں ایک قرآد اس لیے سے دو قرآ ہو گیا ہاں جی تو یہاں پہ مطلب وہی آنے رق الوشرے رق الوشر ہاں جی سونے میں بھی چاندی میں بھی رق ہے یہ رقل و میں وہی ڈھائی فیصد بنتا ہے رق الوشن دس پہ ہر دس پہ چونی کا حساب بنتا ہے ہاں جی تو اس لحاظ سے جو ہے یہ وہی اگر روپئے ملیں تو وہی ڈھائی فیصد بن جاتا ہے مثلا سو ہیں ہاں جی